سے پارے کے سورت بقرہ سے آیت نمبر ایک سو ستانوے سے ہم درس کا شروع کرتے ہیں پارہ نمبر دو سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ستانوے آبود بلیہ مش شعید اور جی بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن ثرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جداد في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير التقوى الحج و الحج و معلومت اللہ رب العزت نے گزشتہ ایتوں سے تو آیت کی واطم الحج العمرت علی سے اللہ رب العزت گیارہواں حکم بیان کیا جو کہ کی متعلق تھا حج اور عمرے کا اس کے اندر اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے سارے کے سارے احکامات مسائل بیان کر دیے یہاں تک عالم اللہ شدید القاب یہ اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے حج اور عمرے کے اور اس کے حج کے عمرے کے احصار کے مسائل قربانی کے مسائل دم دینے کے مسائل یہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں یہ ساری کے ساری بیان فرما دی ابھی الحج و شروع معلومات سے یہ اللہ رب العزت یہاں سے تتمہ بیان فرما دی. احکام حج کا جو احکام حج تھے ان کا تتمہ بیان فرماتے ہیں اور اس کا یہ کیا ہے یہ خاتمہ ہے کس حج کے مسائل کو ختم کر کے پھر آگے سے اور احکامات اللہ ربزت کیا فرمائیں گے یہ بیان فرمائیں گے تو یہاں سے الحج و معلومات سے لے کر آیت نمبر دو سو دو چھ تک یہ کیا ہے یہ تطمبہ احکام حج اور عمرہ ہے اس کے بعد پھر آیت نمبر دو سو آٹھ سے یہ دو سو ساب تک یہ تتیمہ حج اور عمرہ اللہ بیان فرماتے ہیں احکامات کے پیر دو سو آٹھ سے حکم از دم جو کہ وہ کیا ہے اس استعلام میں تام ہے اور قبول جمی احکام اسلام ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں تو ابھی یہاں کیا ہے یہ تتیمہ احکام حج اللہ جلشان ہو بیان فرماتے ہیں فرمائے کا الحج جو معلومات حج جو ہے یہ چند متعین مہینوں کا نام ہے اس میں چند مہینے حج میں لگتے ہیں وہ ایام ہے حج کے اصل ایام حج کے جو ہے نا وہ پانچ ایام بنتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ایام حج ہے وہ شروع ہوتے ہیں کہاں سے شوال کے ساتھ زیخات ہوتا ہے اور زیخات کے ساتھ پھر کیا ہے دس دن کس کے ہیں ذی الحج کے ہیں اور ساتھ تین دن پھر اور ذیل حج کے بعد بھی ہم لیتے ہیں تو یہ ایام حج ہے اللہ نے فرمایا کہ حج جو ہے یہ کیا ہے چند متعین مہینے ہیں فمن فردفی ہن الحج جس شخص پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے اور احرام باندھ لے احرام باندھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلا رفتہ اپنے اوپر حج جب لازم کر لے احرام باندھ کر تو حج کے دوران یا احرام کے دوران فلاں رفصا اس پر کوئی فحش بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو رقص نہیں ہے رفص کہتے ہیں فحش کلام کرنا فحش بات کرنا کسی کو گالی دینا تو احرام بان کے بعد آپ پر یہ پابندیاں لگ جاتی ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنی زبان آپ گندی استعمال کریں ایک بات ولا فسوقا اور نہ کوئی گناہ کا کام کرنا اس کے لیے جائز ہے احرام کی حالت میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے اور اس میں گناہوں سے بچتے رہیں یہ آدار کیا کس کے ہیں یا حج کے ہیں ولا جدال فِي حج اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جدال بھی نہیں ہے جھگڑا کرنا حج کے دوران اور لڑنا کسی کے ساتھ یہ بھی کیا ہے یہ بھی نہیں کرے گا حاجی اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا ورنہ عام طور پہ تو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہاں کیونکہ مشقتیں زیادہ ہوتی ہیں کبھی ٹائم پہ کانا نہیں مل رہا کبھی سواری نہیں مل رہی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی ہوتا. لیکن وہ حج نام ہے ہی مشقتوں کا تو اس وقت پر صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے کچھ حاجی حضرات وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ایک دم لڑائی شروع کرتے ہیں جھگڑا شروع کرتے ہیں اور تم نے نہیں کرنا کیونکہ وہاں بھی شیطان تو میں معاف نہیں کرتا شیطان طرح طرح کی باتیں دل میں ڈالتا ہے انسان کو غصہ دلاتا ہے اگرچہ ہم حج میں شیطانوں کو مارتے ہیں کنکریاں لیکن وہ شیطان نے تو بدلہ بھی لینا ہے ہم سے وہ کے ساتھ اس لحاظ سے اللہ نے یہ چیزیں منع فرمائی کہ حج کے دوران یہ تین کام کم از کم نہ کریں پہش کلامی نہ کریں گناہ کا کام نہ کریں اور آپس میں لڑے مت کیونکہ لڑنا جو ہے آپس میں اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور دلوں کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے اپنے ساتھیوں سے لڑنا کسی سے لڑنا پھر یام حج میں پھر حرم شریف کے اندر یہ چیزیں بالکل ہی دیتی مسلمان کو تو لہٰذا ایسے بھی لڑنا تو بغیر حج کے بھی جائز نہیں ہے یہ بھی کیا ہے یہ کوئی اتو والا کام ہے انسانوں والا کام نہیں اس لحاظ سے اللہ رب الزت نے لڑنے سے کیا فرمائے منع فرمائے پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ممات من خیر عالم <اللَّهُ> حملہ جو تم کام کرتے ہو کسی خیر کا یا کوئی نیکی کرتے ہو کوئی کمائی کرتے ہو اپنے لیے کوئی نیکی نیک کام کرتے ہو تو اللہ جان لیتا ہے اس کو اللہ. اس کا علم اللہ کے پاس ہے اسے اللہ جان لے گا مطلب کیا ہے یہ تمہارے ریکارڈ میں اللہ لکھ لے گا یہ اللہ کے علم میں ہے اللہ کے علم سے یہ چیز باہر نہیں ہے جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو وہ اللہ کے علم, علم, ہے ہے. علم میں پھر اللہ فرماتے ہیں وہ تضود خی نغئی خی رضاد تخوا و تقونی الی میں ایک رواج کا اللہ رب العزت ر فرماتے ہیں پہلے یہ ہی ہوتا تھا کہ لوگ حج کے لے جاتے تھے زمانے جاہریت میں وہ اپنے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے کے جاتے تھے اور ساتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تو اللہ کے لیے حج کرنا ہے یہ حج تو ایک عبادت ہے لہذا یہ اچھا عمل ہے ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں یہ ہے کہ ہم اللہ پر توغل کرتے ہیں ہم کرتے ہوئے حج کرتے ہیں جانے کی کیا ضرورت ہے جب وہاں حج کے لیے جاتے تھے کبھی کبھی کے بار باری اس کے آتی تھی کہ مجبور ہوتے تھے بھوک لگ جاتی تھی تو ان کو پھر سوال کرنا پڑتا تھا مانگنا پڑتا تھا اور ہاتھ آنا پڑتا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو توقل کا خلاف ہے اس کو توقل نہیں کہتے توقل یہ ہے کہ پہلے اسباب کو مہیا کرے تیار کرے اس کے بعد پھر اللہ پہ سے کریں اسباب کا اختیار کرنا یہ عینی توقل ہے یہ توقل کے شرائط میں سے توکل میں یہ شامل ہے تو یہ کیا کرتے تھے خالی ہاتھ جاتے تھے لے کے جاتے تھے نہ پیسے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تو لہٰذا اللہ نے اس سے منع فرمائے کہ یہ عقیدہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے یہ کام صحیح نہیں ہے اللہ نے فرمایا وہ اور راہ کا جو خرچہ ہے یہ آپ زاد راہ لے کے جایا کرو یعنی اپنا خرچہ اپنے پاس رکھا کرو نہ زیادہ بے شک اللہ فرماتے ہیں بہترین ذات جو ہے بہترین توشہ وہ ہے جو تخواہ ہے یعنی تم ڈرو بچو کس سے یعنی بیگ مانگنے سے کسی کے سامنے ہاتھ پلانے سے بچا کرو کیونکہ آپ عبادت کرتے ہو تو اللہ کی عبادت اپنی لیے کر رہے ہو تو لہٰذا کسی پہ کیا احسان کی کسی سے آپ مانگ کے کہو ہاں جی اپنی ضرورت پوری کرے اس طرح نہ کیا کرے اللہ نے ایک چیز سے منع فرمایا اللہ فرماتے ہیں تقونی مجھ سے ڈرے تم اولی اے عقل والوں اے عقل جس کے اندر عقل ہے تھوڑی سی سمجھ ہے وہ میری نافرمانی سے ڈرتے رہو کیوں اب نافرمانی کرتے کیوں کہ اللہ نے بیگ مانگنے سے منع فرمایا تو تم کیوں پھر عبادت کا نام لے کر اس پہ جاتے ہو اور غیر ذات کے جاتے ہو اور بغیر خرچے کے جاتے ہو اور وہاں پہ بیگ مانگتے ہو اللہ ہو اس چیز سے کو میں نے منع کیا لہذا اس چیز سے بچتے رہو پھر اللہ فرماتے علیہ السلام علیکم رب یہاں سے اللہ ایک اور زمانے جاہلیت میں ایک عقیدہ ہوتا تھا کہ جو انسان حج کے لیے جائے گا تو وہ تجارت کرنا اس پہ حرام ہے اگر کوئی کمائی اپنے لیے کرتا ہے تو یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ عبادت کے لیے آئے تو اللہ کی عبادت کرے کوئی تجارت وغیرہ کی نیت سے نہ آئے نہ کوئی تجارت کی چیز یہاں سے خرید لے نہ فروخ کرے یہ کام اس کے لئے جائز نہیں ہے تو اللہ نے اس چیز کو بھی رد فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ تجارت بے نفسی یہ ہر جگہ پہ کیا ہے جائز تجارت جائز ہے چاہے حج کے دوران کر رہے یا حج سے بات کر رہے اپنے علاقے میں کر رہے یا سفر کے دوران میں کر رہے کوئی چیز خرید کر فروخت کرنا ٹھیک ہے اس میں کمائی حج کرنا یہ کوئی ممانعت نہیں ہے اس چیز کا تجارت تو سب انبیا نے کیا ہے تجارت کرنا اللہ رب العزت حکم فرمائے کہ اللہ کا رزق آپ تلاش کیا کرے کس سے یعنی انہیں ذرائعوں سے تجارت و غیر آپ کر سکتے ہیں تو اللہ نے اس عقیدے کو رد فرمایا نئی سالی نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ ہم کوئی گنا ان تغوف اضل میں رب کہ تم حج کے دوران اللہ پر کوئی فضل طلب کرو یعنی جو سفر حج ہے اس میں تجارت کو ناجائز سمجھتے تھے اللہ نے اس کی اجازت دے دی یہ غلط فہمی دور کر دی اللہ نے یا عائد نازر فرما دی کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا یہ جائز ہے لیکن بشرط ہے کہ حج کے امور میں یا حج کے میں کوئی آپ کا کوئی حکم متاثر نہ ہو فارغ اوقات آپ یہ تجارت کر سکتے ہیں تاکہ تم عبادت سے نہ نکلیں اس طریقے سے آدمی کرے کہ فارغ اوقات میں کوئی نہ کوئی تجارت اگر کر بھی لے کمائی کے لیے وہ کر سکتا ہے اللہ نے اس کے کیا دیا حقبت دے دیکھتے ہیں جب تم عرفات سے روانہ ہو عرفات سے کب روانہ ہوتا ہے جب انسان جاتا ہے وہاں عرفات میں نو ذی الحج کو نو ذی الحج کے صبح انسان منا سے نکلتا ہے اور عرفات جاتا ہے وہاں عرفات میں پہنچنا یہ رکن اعظم ہے عرفات میں وقوف یہ حج کا رکن اعظم ہے جس نے عرفات میں وقوف نہیں کیا وہاں نہیں پہنچا اور وہاں کڑے نہیں ہوا تو اس کا حج نہیں ہوگا تو عرفات سے واپس آنا ہے کب آنا ہے غروب کے بعد جب مغرب ہو جاتی ہے غروب شمس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے عرفات سے حاجیوں نے کہا آنا ہے مصطلف کی طرف اللہ فرماتے ہیں تم جب تم اترو گے تم روانہ ہو جاؤ گے عرفات سے پسلّہ پھر اللہ کو یاد کیا کرے تم کہا ان لبر حرام میں شار کے پاس اشارہ ہے مصطلف میں مستلقے میں جب تم آ جاؤ گے تو وہاں پھر اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کو یاد کیا کرو کیونکہ پوری رات تمہارے پاس یہ پڑی ہے صبح تک آپ نے یہاں عبادت کرنی ہے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے پھر یہ ذکر فجر کے بعد پھر مانگنی ہے مانگنی ہے جب شروع ہو جاتا ہے سورج نکل آتا ہے اس وقت پھر آپ نے روانہ ہونا ہے لینا کے طرف شیطان کو مارنے کے لیے بڑے شیطان کو سات کنکریاں تم نے مارنی سات کنکریاں مارنے کے بعد پھر تم نے قربانی کرنی ہے اگر حاجی کیا ہے متمقی ہے یا حاجی حج حیران کر رہا ہے تو اس پر پھر قربانی ہے وہ کیا کرے گا قربانی کرے گا مارنے کے بعد قربانی کر کے پھر اپنا سر منڈوا کے پھر احرام کھول سکتا ہے اس کے بعد پھر حج کیا ہے توافی زیارت ہے وہ پھر تین دنوں کے اندر کسی وقت بھی کر سکتا ہے رات کے ٹائم بھی کر سکتا ہے دن میں بھی کر سکتا ہے تو اپنی سہولت کے مطابق وہ پھر کیا کرے تواف زیارت کرے وہ بھی اس کو بھی کرنا ضروری ہے تو اللہ رب عزت نے فرمایا کہ جب تم ارقات سے روانہ ہو مضدلفے کی طرف تو مشعر حرام کے پاس مضطلفہ میں جو واقع ہے یہ مشر حرام بہت بڑی مسجد ہے وہاں لیکن حج کے دوران میں ہر حاجی کو وہاں جگہ نہیں ملتی بری ہوتی ہے لوگوں سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ماشاءر حرام میں یا اس کے آس پاس یعنی مطلب یہ کہ مضلفے میں جہاں بھی تم پڑھاؤ ڈالو رات وہاں گزارنی ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو وہاں اللہ کو یاد کیا کرو پھر اللہ فرماتے ہیں وزقرال اللہ, اللہ وز کرو ہو اللہ کو یاد کیا کرے اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو ہماں کما ہرا جیسے کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اللہ کے ذکر کرنے کی یعنی معرفات سے آکے کے میں یہ رات گزاری جاتی ہے بالکل کھلے اسمام تلے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا روڈ کے کنارے پر عجیب عجیب جگہوں پر حاجی وہاں بڑے رہتے ہیں ہاں جی؟ بالکل احرام کے حالت میں ننگے سرف اللہ سے قبر زاری اپنے گناہوں کا توبہ وغیرہ مانگتے ہیں تو اگلی صبح طلوع تک کیا کریں وہاں عقوف کیا جاتا ہے یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر کیا کرو دعائیں مانگو زمانے جاہریت میں بھی اللہ کا ذکر لوگ کیا کرتے تھے اور مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کا بھی یاد کیا کرتے تھے ان کا بھی پوجا کیا کرتے تھے تو یہ اللہ کا ذکر خالص نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں اللہ یہ ہدایت فرماتے ہیں وز گروہ کما ہدا جیسے کہ تم کو اللہ نے ہدایت کی ہے راستہ بتایا ہے طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق تم اللہ کو یاد کیا کرو کسی خدا کو کسی بدھ کو اپنے اس دعا میں اپنی اس عبادت میں اپنی اس ذکر اللہ میں شامل میں کیا کرو اللہ نے کیا, اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھے صرف اور صرف مجھے یاد کیا کرو ذکر میرا ہی کیا کرو اح دن سیرات المستقی ہاں جی یہ کا نام کا نسخین خالص اللہ کی عبادت ہم کرتے اور خاص ہی اسی سے ہم مدد طلب کرتے یہ ہے وہ ان کو من ان قبل جب کہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے ناواقف اس لیے تھے کہ اللہ کے ذکر خداوں کو جو کہ تمہاری خدش خدا کو بھی تو شامل کیا کرتے ہیں اس سے پہلے تمہیں بالکل اس چیز کا واقف تھے ابھی اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو اس سکھانے کے مطابق تم اللہ کے ذکر کیا کرو پھر اللہ فرماتے ہیں ثم من حیط فادم ناس ثم اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ جس جگہ سے تم روانہ ہو جاؤ جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں تم روانہ ہو جاؤ منحصہ سے افاظ اور جہاں سے لوگ روانہ ہو جائے یعنی تم اس چیز میں اجتماعیت خیال رکھو جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تو اسی راستوں میں تم بھی روانہ ہو جاؤ اس خیال رکھے اس میں انفرادیت نہ اختیار کرے کہ نہیں, نہیں نہیں میں نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا میں نے الگ سا راستہ اختیار کرنا ہے وہاں سے میں جاؤں گا ان کے ساتھ اس طرح نہ کیا ہوں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں آپ بھی اللہ کے بندے ہیں یہ بھی عبادت کے لیے آئے ہیں آپ بھی اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں ہاں جی ان کا مقصد بھی اللہ کا بیت اللہ کا حج ہے تمہارا بھی یہ مقصد ہے لہٰذا ان کے ساتھ اکٹھا یہ مال کیا کرے وسط اللہ فرماتے اللہ ہیں طلب کرے مغفرت اللہ سے اللہ سے بخشش مانگے مغفرت مانگو اللہ سے جی کس کے اپنی گناہوں ہوگی پتنی اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کر بیٹھے ہم تو اس یہ موقع ہے توبہ قبول ہونے کا عرفات میں توبے قبول ہوتے ہیں اور آ کے میں قبول ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے س... ہاں جی ایک دعار کی تھی ہاں جی وہ اللہ نے آ کے مضلفہ میں کیا کر دی وہ بھی قبول کر دی یہ وہ مواقع ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں دعار رت نہیں کرتا اللہ کی ذات اللہ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں تو اسی لیے ہم بھی حاجی حضرات جب جاتے ہیں حج پہ درخواست کرتے ہیں کہ ان مواقع میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے اپنے نیک دعاؤں میں اور یہ مطالبہ ان سے کرنا چاہیے اگر اللہ نے خود استطاعت دی ہو تو وہاں جا کے اپنے لیے سب دو صحباب سب رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے دعا مانگنے میں کوئی بخل نہیں کرنی چاہیے فرماتے ہیں فراہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اللہ سے ان مواقع میں دعائیں مانگا کرو تو یہ بہت اچھا ایک موقع ہے تو ان مواقع میں اللہ سے دعا مانگنی اور اسلطوار کرنا چاہیے اللہ رب العزت فقور الرحیم پھر اللہ فرماتے ہیں خضائی تم منا جب تم پورا کر لیتے ہو یا پورا کر چکو چکے کس کو اپنے مناسب کو مناسب سے مراد یہ ہے کہ حج کے کام حج کے امور حد کے جو اعمال ہیں آج کے جو احکام ہیں جب ان کو تم پورا کر لیتے ہو فضر اللہ پھر بھی اللہ کو یاد کیا کرے پھر بھی اللہ کی ذکر اللہ کا ذکر کیا کرو ہاں جی کا ذکر ایسا ذکر جیسے تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو اپنے اجداد کو آبا کو اپنے رشتے داروں کو ہاں جی اپنے بڑوں کو جیسے یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کا ذکر بھی کیا کریں انسان جب باتوں میں لگ جاتا ہے تو اپنی بڑوں کی باتیں بتاتا ہے کہ ہمارے بڑے اس طرح تھے اس طرح تھے ان کی تعریف تعریف اور تعریف تعریف تعریف کرتا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ رکن اعظم تم ادا کرو الحج کے احکام تم پورا کرو پھر اللہ اللہ کو بولو مت پھر بھی اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے کہ اپنے آبا اجداد کا ذکر تم کرتے رہتے ہو اوسد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر یعنی اس سے بھی زیادہ ہاں جی کیا کس کا حق ہے اللہ کا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو کس کا اللہ کا پمین انا سمئی یا بعد لوگوں میں سے من وہ ہے یا وہ جو کہتا ہے ربنا یعنی یہ دعا مانگتا ہے کہ اے ہمارے رب آتنا پھر دنیا دے دے ہمیں دنیا میں صرف دنیا مانگتے ہیں ایسے لوگ لوگ بھی ہیں کہ صرف اور صرف ان کا مطالبہ اللہ سے دنیا کمانے کا ہے دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں ہوتی اپنی بخششیں اللہ سے نہیں معاف کرواتے ہیں صرف دنیا مانگتے اللہ مجھے فلان گاڑی دے دے آج فلان فنان کی طرح گر دے دے فلان دے دے, دے یہ دے دے وہ دے, دے دے دنیا چیزوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے ان پر ٹھیک ہے نا جی اور میں اللہ فلاح خیرت یعنی دنیا کی بلائی مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی بلائی دے دے لیکن اللہ فرماتے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور ماں اس طرح شخص کے لیے نہیں ہے آخرت میں بن خلاف ان کوئی حصہ کیوں نہیں ہے حصہ اس لیے کہ اس نے آخرت کی فکر کی ہی نہیں یہ دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے وہاں بھی اللہ سے دنیا مانگتے ہیں تو اللہ تو دنیا دے دے گا کیونکہ دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں تو دنیا تو اللہ دے دے گا اس کو لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ وہاں نہیں ہے کیونکہ آخرت کے لیے نکلا نہیں اور آخرت بنانے کے لیے نہ کچھ اللہ سے اس نے مانگا ہے نہ اس کو کوئی فکر ہے اس کی طرف اس لحاظ سے اللہ آخرت میں کوئی حصہ اس کو نہیں دے گا لیکن یہ وہ آدمی ہے جو کہ دنیا کا لجمہ فرماتے ہیں دنیا دے دوں گا لیکن آخرت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی رہنا ہے دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو یہ نور ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی اچائی کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے ہاتھ پلانا نہ پڑے کسی کے سامنے مجبوری کا اظہار نہ کیا جائے ہاں جی دیکھ نہ مانگنا پڑے اور آخرت بھی ہماری انداز کی کرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کیونکہ دنیا میں بھی تو زندہ رہنا ہے زندگی گزارنی آخرت تو ہی زندگی کا مقام وہاں تو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے اللہ فرمتے و منہم بعض ان میں سے من وہ ہے یقولو جو دعا میں یہ کہتا ہے ربنا اے ماری رب آتنا فی دنیا ہمیں دے دے دنیا میں حسنتا اچھئی بلائی دے دے وفی الاخرہ بھی حسنہ اور آخرت میں بھی بلائی دے دے اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے وقینا عذابا نار اور بچا ہمیں عذاب آگ کی عذاب سے اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے دنیا بھی ہماری اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے جہنم سے بس بچا لے ٹھیک ہے نا جی یہ سب سے بڑی اچھی دعا ہے رب بناتی فی دنیا حسن او خیرا خرت حسن و عذاب آزاد اور یہ وہ دعا ہے جو کہ طواف کے دوران میں بھی مانگی جاتی ہے تو یہ دعا مانگنی چاہیے اس میں دنیا اور آخرت کی بلائی اور عذاب جہنم سے یعنی تعاوض ہے عذاب جہنم سے بچنے کی اللہ سے التماس ہے تو اللہ رب العزت اللہ سے جتنی مانگی جائے اللہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی ذات ناراض نہیں ہوتے ہیں اگر انسان سے مانگ لیا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے لیکن اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات اللہ فرماتے اللہ کا اللہ نصیب مما کا اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو کہ دنیا اور آخرت کی بلائی مانگتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے امال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا بڑا یہ وہ لوگ ہیں نا ہم ان کے لیے نصیب ان حصہ نما یعنی ثواب کی شکل میں ان امال کا جو انہوں نے کسب کیے تھے دنیا میں جو دنیا کے اندر انہوں نے نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ ان کو آخرت میں ثواب کی شکل میں ملے گا اللہ الحساب بے شک اللہ بہت تیز حساب ہے بہت جلدی حساب کرنے والے ہیں یعنی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں یعنی قیامت آنے والی ہے اور اس دن پھر اللہ حساب لے گا سے؟ سب لوگوں سے پھر اللہ فرماتے وضف اللہ تم یاد کیا کرو اللہ کو یا مماد اداس یعنی کچھ گنتی کے دنوں میں اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جو ہے کیا کرے وہ کون سے دن ہے وہ منا کے دن ہے جو مینا میں حاجی ٹہرتے ہیں ان دنوں میں اللہ کیا کرے پھر اللہ فرماتے فلاں اسما علیہ جو شخص دو دن میں جلدی کرے اور جلدی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے فلا اسما ل اس پر کوئی گنا نہیں ہے کیا مطلب یعنی دس ذیل کے بعد تین دن روکنا ہوتا ہے مینام ایک آدمی دو دن رہ گئے گیا. گیارہویں اور بارہویں غروب سے پہلے پہلے وہ نکل گیا جب نکل گیا تو چلا گیا تیسرے کے لیے نہیں رہا اللہ فرماتے فلا جناح حال سکتا ہے اس کا حد مکمل ہو گیا اس پر کوئی گنا نہیں ہاں غروب کے بعد پھر نہیں جا سکتا پھر تیرہویں جو دن ہے اس کو بھی گزارنا پڑے گا اور اس میں بھی روکنا پڑے گا جمار وغیرہ یہ کرنے پڑیں گے اللہ فرماتے جو تعجیل کرتا ہے دو گیارہ بارہویں میں پورا کر کے رمی کو چلا جاتا ہے تو پھر اللہ اسلام اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اختارہ جو رہ جاتا ہے تحری در کے لیے بھی تیرہ ذلحج میں بھی رہ جاتا ہے منا میں تو فلاح اسماع اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, نہیں ہے اتقا جس کو ڈر ہو اللہ سے تو یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے مطلب مسائل کو سمجھتا ہو اللہ سے ڈرتا ہو یہ اس کے لیے پتہ اللہ فرماتے ہیں ڈرو اللہ سے وعلمو اور جان لو اور یہ بھی یقین رکھو ان تم شرون کہ بے شک تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے یعنی تم بھی اللہ کی طرف جمع کیا جاؤ گے. جیسے کہ تم نے یہ ایک میدان سار تم نے منظر دیکھا یہاں عرفات میں اور مزدلفہ میں ملا میں لوگوں کا ایک مجموعہ جو کہ اکٹھے تھے لاکھوں میں لوگ تم نے دیکھے ہر دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے تھے اور تم نے دیکھ لیا تم کو اللہ جمع کرے گا روز قیامت میں تم کو ہاں اکٹھا کیا جائے گا تو گویا کہ یہ آخیات دلاتے ہیں دے محروم مصطلفہ میں آپ جائیں مینا میں جائیں ارفات میں جائیں یہ میدان حشر کا ایک منظر ہے ایک صورت ہے اللہ رب العزت اس سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک دن بہت بڑا دن آنے والا ہے جس میں ساری دنیا کے مخلوق وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جواب دیں گے اللہ فرمات اللہ ڈر اللہ سے انکم شرون اسی کی طرف جمع کیا جاؤ گے یعنی تمہیں وہاں جمع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں جمع کیا جائے گا ابھی اس میں یہ مسئلہ تھا کہ اے اللہ نے فرمائے فرما کہ اسکول اللہ فیا میں موجودہ تمام تاج رفیہ میں ہی فلا اسماعت اس میں مسئلہ مینا کے ٹہرنے کا اللہ نے بتا دیا اس میں یہ ہے کہ مینا میں تین دن گزارنا یہ سنت ہے اور اس دوران ڈھنکیاں مارنا یہ واجب ہے البتہ ذلحج کو اس کے بعد مینا سے چلا جانا یہ کیا ہے جائز ہے تیرہ تاریخ تک رکنا یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی آدمی روکنا چاہتا ہے تو تیرہ تاریخ کو یعنی تیرہ الحج کو بھی رمی کر کے پھر واپس جائے گا وہاں پہ رمی کیا ہو جائے گی رکنے کے بعد ایرہ تاریخ الحج کی رمی پھر انسان کے اوپر یہ واجب ہو جاتی ہے لہذا و رمی کر کے پھر نکلے گا یہاں سے یہ تین دن ٹہرنا یہاں کیا ہے یہ ضروری ہے وَمِنَ النَّاسِ من سمیو عجیب کا قول حیات اللہ طلح صاحف یہاں سے منافق کا ذکر ہو رہا ہے جس کا نام تھا اخناص بنشور بن شریح کا ذکر ہے اللہ رب العزت اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رو برو آ کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بڑی شیرین زبان سے باتیں کیا کرتا تھا باتیں بناتا تھا اور بڑے خوبصورت میں پیش آتا تھا جب یہاں سے پھر جاتا تھا چلا جاتا تھا تو پھر فساد پلانے کی کوشش کیا کرتا تھا تو اس ہاں سے کیا فرماتے ہیں ذکر دو سو چار سے آیت نمبر دو سو چار سے کل انشاءاللہ اس سبق کا آغاز کریں گے اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دعوانا الحمد للہ رب اللہ